انعت پر بات چل رہی تھی کہ انعبت بھی اللہ رب العالمین کی بہترین عبادات ہیں عنابت کا مطلب میں نے بتایا اللہ رب العالمین کی عبادت اور اعتبار پر قائم رہنا احساس ہونا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت دکھ درد میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا اللہ سے نیک عمل کریں اللہ کے لیے نیک عمل کریں تو سوباب کی امید رکھیں اور اگر کوئی کوتا ہو جائے تو اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ استفار کریں اللہ رب العالمین نے حکم دیا سورہ زمر و نیبو الا رب و اے لوگوں اپنے ربی کی طرف تم رجوع کرو اپنے ربی کی طرف لوٹو اپنے ربی کی طرف رجوع کرو دکھ درد میں وہ اسلموں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ ہی کے سپرد کرو اسلام کے معنی آتے ہیں استسلام اسلام کہتے ہیں کسی کے سامنے گردن جکا دو ربر فرمایا انابت بھی کرو اور وہ اسلم اور اس کے سامنے گردن بھی جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو اسلام کی دو شکلیں ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے اسلام اسے کہا جاتا ہے اردو کے سر تسلیم خم کر دینا اردو کے ہے سر تسلیم خم کر دینا یہ بڑا محاورہ ہے اردو کا کسی کے سامنے سرے تسلیم خم ہے سرکار تو یہ دو طرح کا ہے ایک تو یہ ہے ایک کو کہتے ہیں کونی اور ایک کو کہتے ہیں شرعی یہ ذرا سمجھنے کی چیز ہے اسلام ایک قونی ہے اور ایک شرائی ہے کونی کا مطلب کہ پوری کائنات اللہ تعالی کے حکم پر چلتی ہے کوئی کافر ہو بڑا سے بڑا مشرک بڑا سے بڑا فرعون اور نمرود ہو لیکن ہر ایک کے سامنے اللہ رب العالمین کی گردن جھک جاتی ہے انسان کو تسلیم کرنا پڑتا ہے اس کو کہتے ہیں اسلام کو کیا مطلب مثال کے طور پر دیکھیں ایک انسان بڑا سے بڑا کافر ہو بڑا سے بڑا دہریہ ہو اللہ کو نہ تسلیم کرے اپنے زبان سے وہ کبھی بیمار نہیں ہونا چاہتا لیکن جب بیمار ہو جاتا ہے تو بیماری کے سامنے گردن جھکا دیتا ہے ہتھیار ڈال دیا ڈاکٹر کہاں جائے گا ہاسپٹل میں جائے گا آپریشن کرائے گا کوئی فرعون ہو کبھی مرنا نہیں چاہتا لیکن ملک موت آ گئے تو اپنی جان اس کے سپوت کرنی پڑتی ہے کوئی انسان نہیں چاہتا کہ ہمارے اوپر کوئی آفت اور بلا آئے آفت اور بلا آتی جیسے مسلمانوں کو سے کافیوں پر بھی آتی ہے ایک مسلمان اگر کاروبار سے مجبور ہے تو اسی مارکیٹ میں ایک غیر مسلم ہندو بھی کاروبار سے اللہ کا فیصلہ ہے اللہ کے اس فیصلے کے سامنے ہر انسان گرد جھکا دیتا ہے نمرود نے بھی جھکایا فرعون نے بھی جھکایا یہ ہے اسلام کونی اس کی بحث یہاں نہیں ہو رہی ہے یہاں جو توحید کی یعنی اسلام اسلام اور اسلام اللہ عرب نے مورا اس شروع زمر کی عشایت میں جو اللہ اپنے لیے کہہ رہے ہیں میرے ہی طرف انابت کرو میرے ہی لئے اسلام رکھو یہ ہے اسلام کونی کوئی چیز نہیں اسلام کونی کافر بھی اس کے سامنے گردن جو اللہ جس کو سنت اللہ اللہ کی قدرت کے سامنے کافر بھی گردن جھکاتا ہے یہودی بھی جھکاتا ہے عیسائی بھی مشرق بھی سکھ بھی فران اور نمرود بھی جایا یہ تو سب مجبور ہیں یہ مجبور ہیں نہیں. کوئی پسند نہیں کرتا بیماری موت نہیں پسند کرتا زردرا نہیں پسند کرتا مصیبت نہیں پسند ایکسیڈنٹ نہیں پسند کرتا لیکن آخر میں کافر بھی کہتا کیا کریں بھائی اوپر والے کا معاملہ توحید میں جو, جو توحید میں انعبت جو توحید کی قسم ہے اللہ کی عبادت ہے توحید اور عنابت اور اسلام وہ ہے اسلام شرعی اسلام شرعی انابت شرعی وہ کیا ہے اللہ کے حکم کے سامنے گردن جھکا دینا اللہ نے حکم دیا ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو بننے تک بس رب کا حکم ہے رب کے علاوہ کسی اور کی عبادت اسلام نے حکم دیا اللہ نے حکم دیا حکیم اسلحات زکا نماز پڑھو زکات دو اب بندہ نماز نہیں چھوڑتا کیوں رب کا حکم ہے دیکھیں یہاں مجبور نہیں کیا جا رہا ہے یہ اختیار ہے انا ہدینا حسبر اما شاہ کنوا اما کا پورا اذان سب کے لیے دی جاتی ہے ایال ایا السلح تو خیر من النوم السلح تو خیر من نو پورے محلے کے مسلمان سمجھتے ہیں لیکن کچھ ایسے ہیں نہیں اب ساری دنیا چھوڑو رب نے حکم دیا اذان ہو گئی نماز پڑھنا ہمیں دیکھیں یہ ہے انعامت اور یہ ہے اسلام شرعی یہ عبادت ہے یہ اللہ تعالی ہی کے لیے ہو سکتی ہے لیکن بے نمازی بھی ہزاروں کی تعداد میں سن رہے ہیں لیکن وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے کیوں یہاں اختیاری چیزیں اللہ رب العالمین اسلام انابت شرعیہ جو ہیں وہ اختیاری چیزیں جو کرے گا وہ پائے گا اور جو نہیں کرے گا وہ سدا کو اسی لیے نبو عالمی فرمایا وہ انیب اللہ رب اسمو لہ اے لوگوں تم اللہ ہی کی طرف رجوع کرو اور اللہ رب العالمین ہی کے اپنے آپ کو سپرد کر دو جس کو کہا کہ کل ان سلا و نسو کی و محیادہ و مماتی لاہ رب العالمین شریق نہ ود کا اول میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گردن جھکانے والا ہوں اسی طرح سے استعانت بھی اللہ تعالی کی عبادت ہے شروع اللہ رب العالمین کی سے مدد مانگنی چاہیے استعانت غیر اللہ سے مدد مانگنا استعانت کرنا مدد مانگنا یہ بھی شرک ہے لیکن اس کی ذرا تفصیل ہے ایک استعانت توحید ہے اور دوسری استعانت شرک ہے اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ انسان کو اللہ تعالی نے ہر مخلوق کو تھوڑا تھوڑا اختیار دیا ہے کہ وہ کسی کی ہیلپ کر سکتا ہے مدد کر سکتا ہے آپ کو اللہ نے تھوڑی سی سکات دی ہے قوت و طاقت دی ہے کہ آپ کسی کی مدد کر دیں کسی سے مدد آپ لے لیں آپ کو جانا ہے اللہ تعالیٰ نے سواری دی ہے آپ اونٹ پر گھوڑے پر بیٹھے اس سے مدد کے لیے آپ گئے چلنے کے مدد لے رہے ہیں اس سے اس استعانت یہ جو ابھی آپ نے سنا اس کو شرک نہیں کہا جاتا کیوں ہم اگر کسی بندے سے کہتے ہیں بھائی ذرا اپنا قلم دے دو یا ذرا مجھے فنا جگہ تک چھوڑ دو یا مجھے پانچ ہزار کی ضرورت ہے ذرا اگلے مہینے دے دوں گا دے دیں یہ اللہ رب العالمین کو اتنی استطاعت دی ہے اور اللہ نے آپ کے اندر استطاعت طاقت رکھی ہے اسی لیے آپ اتنی مدد کر سکتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی مدد کرنے کی کوئی انسان طاقت نہیں رکھتا سمجھیں ایک استعانت ایسی ہے جو گیروں سے آپ لے سکتے ہیں وہ استعانت کیا ہے مخلوق کو جن چیزوں کی تھوڑی سی قدرت اللہ نے دی ہے ان سے ان چیزوں میں مدد لے لینا کوئی مشکل نہیں کوئی حرج نہیں جائے آپ کے پیر میں تکلیف ہے اٹھنے میں مشکل ہو رہی ہمیں سپورٹ دیں مدد کریں اٹھا دیں ہاتھ پکڑیں سہارا دیں اللہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوڑی سی دوسروں کی مدد کرنے کی طاقت دی ہے یہ ایسی استعانت نہیں جو شرک ہے آپ ان سے بھی لے لیں ان سے جن سے چاہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا جن کا جن کو صرف اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے کائنات میں کسی کو اللہ نے دیا ہی نہیں ہے مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کی آپ نافرمانی کریں اللہ تعالی کی آپ نافرمانی کریں آپ نے برائی کی حرام کاری کی اب آپ اس کو کسی اور سے کہیں صاحب آپ اس کو معاف کر دیں رب کی نافرمانی اگر ہوئی ہے آپ نے رب کی نافرمانی کی تو سامنے والا کوئی مخلوق کوئی انسان اس کو معاف کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اسے اللہ نے کیا فائن لَا يَغْفِرُ الدنوب اللہ انتا اللہ آپ کے علاوہ کوئی گناہوں کی مقصد کرنے والے نہیں اب ایک انسان گیروں کے پاس گیا اور آج اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے مثال کے طور پر عیسائی جو ہے ہفتے بھر گناہ کرتا ہے کوئی برائی نہیں چھوڑتا عیسائی ہر برائی کرتا ہے اور ہر سنڈے کو جاتا ہے اگر دیندار ہے جاتا ہے بابا کے پاس بابا چرچ میں جاتا ہے وہاں ایک گھرا بنایا ہوا ہے اس کو وہاں مجرم طرح کھڑا کرتا ہے اور یہ اب گناہوں کی مقصرت کر رہا ہے دیکھا اب آدمی سوچتا ہے صحیح ہاں ہمارا سارا گنا معاف کر دے گے انسان سے معاف کرایا جا رہا ہے یہ یہ ہودیوں کا طریقہ بھی ہے اور ہمارے بہت سارے بگڑے ہوئے مسلمانوں کا بھی معاملہ یہی ہے آپ دیکھیں کبھی آپ تجربہ کریں درگاہ پر لوگ جاتے ہیں ساری حرام کاریاں برائیاں کرتے ہیں لیکن وہاں جاتے ہیں سجدہ کرتے ہیں اور, اور سمجھتے ہیں ہمارا گناہ بلکہ بعض درگاہوں پر میں نے دیکھا کہ وہ وہاں جھک جاتے ہیں مجاور آ کر کے جھاڑو مارتا ہے عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں بابا کا جھاڑو اتنا پاورفل ہے کہ ہمارے رات بھر کے سارے گناہ ختم کرتے دکھیں لا فکسر انی ظلمت نفسی غلام تنفسی لا المن کثیرن الا انت اللہ آپ میرے آپ کے علاوہ گناہوں کی مخصد کرنے والا کوئی نہیں ہے اسی طرح سے اولاد کا دینا بیماری کا دور کرنا دنیا میں اور مصیبتوں کو ٹالنا یہ ایسی چیزیں ہیں اس میں اللہ نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا نہ بھی پیغمبر کوئی بھی ولی بڑا سے بڑا ہو نہ بیماری دور کرنے کی طاقت دی ہے نہ اولاد دینے کی طاقت دی ہے نہ بارش برسانے کی طاقت دی ہے نہ صحت دینے کی نہ اولاد دینے کی تو جن چیزوں کا ماں ماں جو چیزیں اللہ نے اسے اپنے اندر میں رکھیں کسی انسان کو اس میں کوئی اختیار نہیں دیا ان چیزوں میں سے اللہ رب العالمین ہی سے مدد مانگی جائے گی یہی توحید ہے اگر ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی کسی غیر اللہ سے انسان مانگتا ہے تو شرک ہے چاہے نبی سے مانگے یا ولی سے مانگے زندے سے مانگے یا مردے سے ما اللہ حرب العظم <العالمين> فرماتے فلا فلا فلا راد <لفضلی> اور اسی آیت کا ترجمہ ہر فرد نماز کے بعد ہم لوگ بطور دعا کے پڑھتے ہیں لما اللہ ملامان علما عطیت اللہ آپ جسے کچھ دے دے پوری کائنات کے لوگ مل کر کے اس کو محروب نہیں کر سکتے ولا موتی علم منایا تھا اور اللہ آپ جس کو محروم کر دیں کائنات کے لوگ مل کر کے اس کو دے نہیں سکتے تو یہ انسان استعانت جو کرے اسے اللہ وبد ہو لا شریف سے دلیل ایا کا نا آبد ہوا ہم صرف عبادت آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ ہی کی مدد مانگتے ہیں آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں دیکھو کتنی عجیب سے بات ہو گئی غور کرو یہاں عبادت کے ساتھ استعانت کا تذکرہ کیا ای کا نا وہ اے اللہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں و یا نستعین اور صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں اللہ کے اس آیت میں عبادت کے ساتھ ساتھ استعانت کا بھی تذکرہ کیا اور یہ واضح کر دیا جس طرح سے عبادت اللہ کے علاوہ کسی کے عبادت جائد نہیں اسی طرح سے اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا بھی جائد نہیں ہے اور اسی کی چیز کو اللہ کے سور نے حدیث نے فرمایا ان بلا جب بھی تم کو مدد مانگنی ہو تو سب اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اللہ تعالیٰ ہم سب کو تو ہید خالص نصیب فرمائے اور ہر قسم کے شرک سے بچائے أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب ما تو